سید عبد الرحمن بن سخر سے منع کروں اس سے باز رہو اور جس کام کا حکم دوں اسے بقدر استطاعت یعنی طاقت بھر بجا لاؤ تم سے پہلے لوگوں کو ان کے کثرت سوال زیادہ سوال کرنے سے اور انبیاء سے اختلاف نے ہلاک کر ڈالا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 7288 صحیح مسلم حدیث نمبر صحیح اس حدیث میں گزشتہ قوموں کی ہلاکت کے بعض اسباب بعض وجوہات انبیاء اور رسول کی بیاست کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ان کے احکام و ہدایت کی اتباع اور پیروی کی جائے یعنی اپنے نبی کو ہر میدان میں آئیڈ سمجھا جائے ہر معاملے میں قرآن و سنت کی طرف دیکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو کیسے کیا ہے لیکن ہم نہ جانے کس کو کس کو اپنا ہیرو قرار دے کر اور نہ جانے کس کس کے فین ہو کر قرآن و سنت سے کٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ان کے متبعے ہیں لیکن آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں یہ سوال ہمیں اپنے آپ کیونکہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی آئیڈیل ہے نمونہ ہے باقی آئیڈل بہت سے ہیں بت بہتوں کے بنے ہیں جیسا کہ ہیں اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کی اجازت سے اس کی اطاعت کی جائے سر آیت 64. قرآن مجید میں متعدد مرتبہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی سورہ نیسا بالخصوص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امت کو فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُم رسول اللہ البتہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اس و ہے یعنی بہترین نمونہ ہے سورہ احزاب آیت اکیس بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی ہدایت کا معیار ہے جیسا کہ سورہ نور آیت چور نے فرمایا وإن تطیعوا تهتدوا اگر تم نبی کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤگی اسی طرح قران مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے فَخُزُوهُ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا رسول تمہیں جو کچھ دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو سورہ حشر ایت 7 یہی بات خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں بیان فرمائی ہے جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ ہزار دو سو اٹھاسی اور صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو تہتر میں ہے میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے باز رہو اور جس کام کا تمہیں حکم دوں اسے بقدر استطاعت بجا لاؤ ان احادیث پر اگر غور کیا جائے اور قرآن کی گزشتہ آیتوں پر اگر غور کیا جائے تو جو حضرات حدیث کے منکر ہیں جو لوگ قرآن کو تو مستند سمجھتے ہیں اور احادیث پر عقلی دلائل کی بنیادوں جی دراصل بدعلی ہوتی ہے اس کا رد کرتے ہیں کاش اس میدان میں بھی وہ اپنے رسول کی اتباع کرتے ہیں بہرحال کہ اللہ تعالی کا حکم ہے کہ ایک گائے کرو تو انہوں نے شروع کر دی کہ وہ گائے کیسی ہو کس عمر اور کس رنگ کی ہو ان سب باتوں کی وضاحت کر دی گئی پھر بھی کہنے لگے کہ ہم پر گائے کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے شبح میں ہے ابھی ہم بتائیے کچھ اور چیزیں بتا دیجیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے کہو کہ خوب اچھی طرح بیان فرمائے چنانچہ مزید وضاحت چند پابندیوں کے ساتھ کر دی گئی۔ وہ اگر زیادہ سوال نہ کرتے بلکہ حکم سن کر جیسی بھی گائے ذبح کر دیتے حکم پر عمل ہو جاتا۔ مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ایسا کہ سورہ بقرہ ایت 108 میں ہے انتریدون ان تسالو رسولکم كما کیا تم بھی اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح تم سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے اسی طرح عیسائیوں نے ہلتے عیسار سے پوچھا تھا جسا کہ مائدہ آیت 112 میں وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب حواریوں نے کہا اے عیسی بن مریم کیا آپ کرب آسمان سے پکا پکایا کھانا ہم پر نازل کر سکتا ہے اس قسم کے بیجا سوالات کی بنا پر وہ لوگ ہلاک ہوئے کسی امر کو سمجھنے کے لیے اس کی توضیح اور اس کی ضرورت کے تحت سوال کرنے کی اجازت ہے لیکن خواہ مخا سوال سوال در سوال کرتے رہنا اور دوسروں کو خام پریشان یا لا جواب کرنے کی خاطر سوال کرنا تحقیق آگے بیان کرنے کثرت سوال اور مال ضائع کرنے کو ناپسند فرمایا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سترہ سو پندرہ اس حدیث سے ایک اور بات سامنے آئی اکثر فیس بک پر ٹویٹر پر واٹس اپ پر اور مختلف سوشل سائٹس پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک حدیث لکھ دیتا ہے اور اس کے ساتھ ایک حدیث کا نمبر بخاری یا مسلم کسی کا ڈال دیتا ہے ہم اس کی تحقیق کیے بغیر کہ یہ حدیث واقعی بخاری یا مسلم میں ہے بھی یا نہیں یہ حدیث صحیح ہے بھی یا نہیں یا قرآن کی آیت کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے اس تصویر میں وہ ہے بھی یا نہیں بغیر تحقیق کے لوگوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں ایسے لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بغیر آگے نہیں بڑھانا اور مال کو بلا وجہ ضائع نہیں کرنا چاہیے آپ کے پاس حلال مال ہے اور آپ اس کو ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ صرف ہے اگر حرام کام میں کرتے ہیں تو یہ تبذیر ہے اور دونوں حرام ہیں اللہ ہماری فرما دے کوئی عالم اپنے زیر تعلیم اصحاب کے امتحان کی خاطر ان سے کوئی سوال کرے تو یہ جائز ہے جیسا کہ گیارہ اسی طرح اگر کسی مسئلے کی وضاحت اور علم میں اضافے کی نیت سے سوال کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں اقرابن حابس رضی اللہ عنوایت ہے ایک دن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم پر بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ہر سال آپ شدید غدمناک ہوئے اور فرمایا میں اگر ہاں کہہ دیتا تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا اس صورت میں تم عمل نہ کر سکتے صحیح مسلم حدیث نمبر تیرہ سو سینتیس حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں ہے میں تمہیں جس عمر میں جہاں چھوڑوں مجھے وہیں رہنے دیا کروں اور مزید پوچھ گچھ نہ کیا کرو ہوا کہ نبی کی مخالفت اور بےجا سوالات کرنے کے نتیجے میں امت ہلاک ہو جاتی ہے اس لیے غیر ضروری سوالات سے منع کر دیا گیا ہے اللہ اس کے رسول کی مخالفت یہ بھی ہے کہ ہمارے سامنے رب کا قرآن رسول کا فرمان آ جائے اور پھر بھی ہم بعض شخصیات بعض حضرات بعض علماء، بعض اداروں بعض جماعتوں سے چپکے رہیں اور یہ کہتے رہے کہ ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے تمہارا تو الگ مسلک ہے تمہارا تو الگ معاملہ ہے قرآن سورہ ایک سو ایک میں ہے ایمان والو تم لوگ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ذہنی طور پر تکلیف پہنچائیں کئی بار ہم لوگوں سے سوالات پوچھتے ہیں اگر وہ اس سوال کا جواب دے دے تو الٹا ہماری سبکی کا سبب بن جائے بڑی اسرائیل غیر ضروری سوالات کر کے امبیا کو تکلیف دیا کرتے تھے آحد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی منافقین کا یہی طرز عمل تھا آج بھی ہمارے یہاں بہت سے حضرات جس نے کسی حلال چیز کے بارے میں دریافت کیا اور اس کے سوال کی وجہ سے اسے مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا ابی داؤد حدیث نمبر 4610